اللهم والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يا أجه الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وغلائكته يصلون على النبي يا أجها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا شوق خاموش نہیں مجموعہ گولن والی کیونکہ یہ گل تو سچی نہیں ہو سکتی بھی مجموعہ سنیا کا ہوا جائے پڑھو تو پڑھے نہ اچھی ذرا محبت کے نال جہاں ہے صرف اوہ بولے علیکہ یا تو یا رسول اللہ تو یا علیکہ یا شفیع المذنبین حمد و درود دعا خلاق آج دی, صالح دی محفلن و اپنی رحمت دی بار قبول دی برادر محمد سرفراز صاحبزادی دیش دی اے محفل چھوٹی بچی سی امام الانبیاء پاک سرکار نے فرمایا نابالغ بچہ منفور ہوں لہذا او بچی نابا لگا سی مغفورا اللہ تعالی دبار گہدے میں دے, دے واسطے تے کوئی پکڑ نہیں لیکن کل قیامت دے دن اس بچی نے مومنہ بچی سی مومن دی بچی سی اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن کے نابالغ فوت ہو فرق رکھے ہیں کہ کافر دا بچہ فوت گا رب دی طرف بخشیا ہے لیکن آدھے والدین شفاعت دا حق نہیں رکھتا لیکن مومن دا بچہ بچینا بالا فوت ہوئے تے قیامت دے دن انہیں آدھے والدین دی شفاعت کرنی ہے رب کریم دی بار دے ویچھ سفارش کرنی ہے تے مولا تعالی انہیں بچیاں دی سفارش انہیں قیامت آدھے دن قبول فرمانا ہے لہذا جڑے بچی جس بچی نے آدھے والدین دے نار قیامت دے دن بھلائی کرنی ہے اسنو صوفات حدیعہ نیکیان دا تبرکات دا پیش کرن واسطے اس محفل مقدشانو منعقد کیتا ہے اللہ جللہ شانہو بچی دے دراجاتنو بلند فرماوے اور مغفورانو اپنے والدین دوازتے ذریعے نجاتو شفاقت عطا فرما جناب دے سامنے انتہائی مختصر موضوع پیش کرنے ارادہ ہے اس دا غنوان ہے رب کا پر کرم اور بندہ دنیا رب سوکھے لفظ اللہ شان ہو اپنے بندے کی بھلائی احسان فرمایا ہے تے بندے نے آدھے رب او بھلائیاں تے احسان دے بدلے کی وفا کی تھی اللہ و تبارک و تعالی نے بڑے ہی کمال انداز وچ انسان نو مخاطب فرمایا ہے یا انسان تینو کھوکھے رب کل کریم رب بڑا کریم اللہ او رب دی بات جس تین پیدا فرمایا تے پیدا بھی برابر سرابر پورا سونے, در سونے رب کریم نے باقی مخلوقات ساری نظر ویچ رکھ کے سان نظر بلا کھوتے دی شکل کتے دی شکل ن گدڑ بلے بھی شکل میں بھی پیدا کر سکتا س پر تیرے عدل کیتا ہے عدل کیتا ہے کہ تینوں برابر برابر کیتا ہے یعنی کی مطلب کی مطلب جی چاہنے ایڈے ایڈے موٹے بھی رکھ سکتا سا ناڈا لما بھی ہاتھی طرح چھوٹ وقت مہربانی شکل ہی کمال دیکھا لکھ تیرے نال عدل یعنی کی, کی مطلب تین بنا اپنا نائب اپنا خلیفہ تے اپنا نائب تینو شکل تے او وہ آدھے نائب تے خلیفے والی دیتی ہے یعنی کی مطلب میں خالقاں سب تو تے میرا تو نائب ہے ساری کائنات سونا تینو بنایا ہے جہی سورت سان پسند آئی نا اس سورت سے تین پیدا کیا سان پسند ہے جو اصیے چاہنا پسند کرنا جو سانو شک پسند آئی ہے انہوں کو دیتے پیدا فرمایا ہے ہمیں تھوڑا دیا اس دے بچوں ایک نقطہ بیان کر کے کہ میں گرنوں مزید اگے ٹورنا توجہ میرے حال پوری رکھیا آجے کیوں جو ناچیز دے کھولے چالی چالی ہزار والے ہیں والے کسے دے نہیں دے لیکن اللہ دے فضل و کرم دے نال علمی تے دینی ضمیر جگہ ونالیاں دے ناظر ہیں رب کریم سورت پسند کہ جیڑی رب نو پسند آئی اور پیدا کیتا انسان پسند کیڑی آئی ایک خالق بھی لا تسی مخلوق رب کریم حل پیدا نسی فرمائی جدوں جدو آدھے اظہار دا ارادہ فرمایا ہے کہ آدھے اظہار واسطے مجڑا امام الانبیاء پاک بھی حدیث جابر دے نامتے بھی مشہورے یا جابر ان اللہ تعالی فلق قبل الاشیاء نور نبی یہ کا من نور ہی عجابر اللہ تعالی نے شب تو پہلوں تیرے نبی دے نور نو اڑے نور دے وچوں پیدا فرمایا سبحان اللہ ہن او نبی اے دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اپ سرکار دا جیڑا نور مبارک نو جو شکل دتی سی توجہ میرے علیک جو شکل مبارک دیتی تھی رب کریم نے پہلی مخلوق پیدا فرمائی ہے امام الانبیاء پاک دے نور پاک نو جڑا پیدا فرمایا ہے نا کہ جدو پیدا کیتا سی آدھ ذکر واسطے آدھ تعریف و توصیف واسطے آدھ اظہار واسطے کہ اظہار جدو رب کریم نے پاک رسول دے نور دے شم نے آدھا نہور کیتا ہے آدھا اظہار کیتا ہے پاک رسول نے دیدار رب العالمین کر کے کہ اگو رب کریم دی تصبیح نو بیان فرمایا ہے رب کریم دا ذکر شریف فرمایا ہے تے جدوں ذکر کیتا ہے نا توجہو رب کریم نے پہلی وار تے آدھا ذکر شنیاں سی پہلی وار آدھا ذکر شنیاں تے ذکر کرن والا مخلوق بچوں پہلا تے جدہ ذکر ہو رہی ہے وہ خلا کے کائنات ہوں ذکر کر سونا سونا ذکر جکر فرمایا تو رب کریم اپنی رحمت کی نگاہ نال اس مخلوق و تکیا جدو تکیا ہے تے او مخلوق رب کریم نو پسند آئیے یعنی کی مطلب نورے نو رب کریم پسند فرمایا رب کریم اس محبت تے نور نورے دے دہور واسطے ساری کائنات بنائیے اگر ان دیکھ رب کریم فرماؤ دا فی ایس نورت ماشا عوض کا بک جری شورت پسند آئیے سانو او تے دے, دے نو پیدا کیتا یعنی کی مطلب نور مصطفیٰ نو جری شکل کے بنایا سی اس شکل رب نو پسند آئیے دے انشان نو رب کریم اس نور مصطفیٰ دی شکل کے پیدا ایدر بیخ سوڑی آ رب تعالیٰ نے پاک رسول دی صورت پہ انسان بنایا ہے رسول پاک دے نور پاک نور پاک دی اس پاک صورت پہ انسان بنایا ہے تے اونا انسانا دے وچ پھر بشری لبا وچ اپنے مصطفیٰ کریم نو بھیدی آئے رب کریم نے نا انسان نال ایڈا احسان فرمایا صورت برا پر پر بنائی تے عدل فرمایا ایدر انگے وے رب کریم یا یار الانسان ہر انسان کو انسان تین کس دھوکھے چ پایا دھوکھے بچ کس مبتلا کی سونے تریم ساڈا دھوکھا کہڑا تحقیق تو انو شورت تو انو شورت تو انو شکل تو انو شکل, تے شکل بھی ماشا جڑی پسند آئی وہ شکل دیتی ہے کرم کرم ہے اگلا تے اگلا کرم تے اگلا ایشان رب کریم بیان فرماؤ دے تھے پھر اشا حکم فرمایا فرشتیا نو آدم سجدہ کرو مولا سونے سجدہ بنا ذات واسطے سجدہ بنایا آد بندگی آدی ذات واسطے اے, اے, سجدہ اے سجدہ اے سجدہ آدم پاک نو کیوں قرار آئے فرمایاوے پرشتیو انی جائے لول پر ارد خلیفہ میں جو توندہ سیاسی میں اپنا نائب بناوڑ لگیا وہ اپنا خلیفہ بناوڑ لگیا وہ ساری مخلوق تو اتنے مخلوق بناوڑ لگیا وہ یا رب کریماں سجدہ بنایا سی دے واسطے سڈے اپنے پاک نو کیوں کرا ہے مولا سونا اس کی وزاحت فرما دلہ تین اپنا نائب بنایا ہے اپنا خلیفہ بنایا ہے نیابت کے خلافت دی اے جی عزت فضیلت دیتی ہے اس عزت فضیلت لوگوں منو واستے مخلوق انسان کو پہلو رب کریم دی بار سب تو شان وارے فرشتے سن فرشتے رب بنا سن فرشتوں جنہوں نے ساری مخلوق تو اچا جا بنا جائے انہوں فرشتیا جب سارے بے پاپ ول منہ کرا کے سجدے جھکا جدو فرشتے سجدے جھکے ساری مخلوق اے عزت دتی فضیلت دتی ہے آدی نیابت والی آدی خلافت والی وہ تارا سڈا کلندری سوال سنو جگا دیا بولیا بولیا میں رب کریم تین کی شان دیتا ہے خود نہچان جا خود پہچان جا خودی گو کل کل کہ ہر تخدیر سے پہلے خودی کو کر بلا دیتنا کہ ہے تخدیر سے پہلے خدا بنا دے سے خودی پوچھے بتا تیری کیا ملحب ہے بولا رب کریب تین ایڈا خرب دے جاتے تب کریب نے اس خرب والی عزمت نا پا لے گا رب کی دھی بچا لوگ گا رب کی بندہ ہاتے گا رب کریب مخلوق مخلوق بنا دینا رب کریم جس نے آدھا نائب بنایا خلیفہ بنایا ہے نیابت بچا خلافت بچا لی رب دس عزت نچا لیا ہے رب کریم جڑے ایمان لیا رول بری ساری مخلوقات ساری کائنات چیز मिसाल तौर किसी चीरन फाड़न आफ्तरिंद खावन पीवन तहावत शिफत डी ہات تابے فرما برداری رب دینا مر مٹنا یہ پاسوں سفت فرشتیاں فرشتیا ایک پاسوں سفت ڈنگر دیا دردیا ہوں جے فرشتیاں والیاں سفت آئی غالب ڈگر والیاں ہو گئیاں مغلوب فرشتوں کو چنگا جی ڈگر آ گئی غالب فرشتیاں والی ہو گئی مخلوب جی ڈگرجو مولا تعالی دی عبادت کرن واسطے کو فرشتے تھوڑے نہیں سن جتے میں مینوں حکمچہ فرمایا اے چل بما خلقت الجن والانشاء ليعبدون جن اور انسان تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا مولا شونیا ہاں تیری عبادت واسطے کو فرشتے تھوڑے ان اے انسان نو عبادت واسطے کا دے لئی بنایا اے ادھر دیکھ سدنا ایک ہوندا ہے مقصود منزل مقصود راہ چلنوٹ راہ روٹ نہ کوئی ٹھبا ٹویا کھا نہ تے تو تاؤ دی رفتار پجائی لے جا راہ ٹے ٹویا کال بھریا ہوے तेन आपे ही संभाल जाना पैने फरिश्ते नफ्स रखिया ही कोई नहीं नफ्स रुकावट शहावत रखी नहीं तो शहावत रुकावट बनी नहीं वेच खावन पीवन के डर आफ्तार رب رکیے ہی نہیں تو رکاوٹ بنی جد رکاوٹ نہیں بنیا رب کریم فرمایا اے فرشتے نے ویچ رکاوٹ کوئی نہیں دے ویچ دار پہ داری پی کرتے نائب نو ویخو دے رکاوٹ آدار ہونی نے پر جہاں سڈا پہ کھڑا ہونا ہے کوئی فریدار روپئے کڑی بولے نے خوشکی رشتہ خشک عبادتی خشکی رشتہ خشک عبادتی پن سوزوں پن دردوں ملکی آہی آئی آرف مردو عرف مرد عبادت نہیں ملکیا دی فرشتیاں مل دی عبادت سی فلکیاں عبادت سی یعنی کہ رستے رکاوٹ نہ ہوئے تو آت واسطے کھڑے ہو بندگی واسطے کھڑے ہو رب کریب نے ادھر رکاوٹ رکھوں آدر رات دی مارفت منزل رکھی آدھار آدھی بار کہداری منزل رکھی खून दुकावट ना बना दी रिश्तों की रुकावट बना दी दुनिया की रुकावट बना दी, दी।, दी। जना बी ख्वाहे सात दुकावट बना दी कमी ना शैतान جی تابے کی عزت نہیں کیفت بھی چستا ہے تو تم ساری بار گاہ رکاوٹا نو پار کرے یہاں نو دور کرے یہاں تکلیفا بچوں گزر کے آ ساڈی معشوق دیاں چیزاں ماشوق دیا چیزاں محبت رکھے دی خاطر کہ آ سیک چیز چی مست, چی چی مست ہو جاوے پھر اشق سلطان محمود نبی رضی اللہ تعالی نو سرکار کا غلام یاد سی غلام یاد سی غلام چندر پہ پڑھنے لگے بادشاہ ساٹی تیتی کرتی خوہ کوئی مشورہ کرنا ہو مشیر دی لوڑ نہیں یاد چاہیے کوئی کم کہنا کسے وزیر لوڑ نہیں ہے یاد چاہیے مہربانی جو کی تھی چندہ کی تھی بادشاہ کہ چلے وہ جڑا کوئی میرے جن پیار کرتا ہے میں درویش او کہ لگے کا مطلب سڈے باپ ددے جڑے تھی خدمتوں مر گئے اے تیرے پیار ہی کوئی نیتا بگے آ گئے خدمت کرنے پیار ہی کوئی نیتا اولادمت آدیا جبانیاں کر رہے ہیں ہالے ساڈا پیار ہی کوئی نہیں, نہیں, نہیں. از کا کوئی پیار ہے اجاز کا پیار کوئی بہت ہے مرضی والا ہے بادشاہ سہن لگیا بادشاہ سہن لگیا, بادشا. لگیا یار میں امتحان رکھ امتحان رکھ لمت دوکار ہزار کبھی دیکھ گما دیکھ لویا جی بڑے تشقی بڑے پیار کرے چند دن گزرے سورے سویرے بادشاہ کوڑے پہلا وزیر آیا تخت بیٹھے مامود کہن لگا وزیر سلام بلایا نڑے آیا جی سرکار فرمایا پیالا چوک سوچا دنیا پیالہ جواہرات جڑے نے یہ بڑی خاصیتاں پیالے دیاں نے یہ پیالہ توڑا ہے ضرور نقصان کہ میں ہے بن دے پس جانے باگشاہ سلامت میں نے توسا نوکر رکھیا ہے میں تو اڈا میرا کم میں تو اڈی ہارشاہ دی فاظت کرنا نقصان تو بچاؤنا میری جمعہ داری ہے میں جناب دو مشورہ پیش کرنا ہوں یہ دے گا آردہ پیالہ کوئی نہیں تو اڈی مہربانی پیالہ نہ بنوں یہ بڑا قیمتی جے وزیر دا مشورہ لیا اشارہ کی تا ٹھیک ہے جا بے جا बह गया दूसरा आया प्याले तोड़न का मेहरबानी करो बड़ा कीमती जे तीसरा गया चौथा गया पंजवा सारे ही को रागे गए ने आखिर त्याद आए मामूस कह लगे याद जी सरकार چکیا پتھر پتھر بڑے دیر ہوں بادشاہ لگا کر لگا سرکار غلطی ہو گئی واپس اشارہ کیا ٹھیک ہے جاس واپس مڑے آئے اگو وزیر ایک دئے نے جرخا مار کے مرے شرم آکلا توڑ کے آیا بادشاہ کیوں توڑے ادھر بادشاہ عادل کا جواب غلطی ہو گئی جدو وزیر سامنے آئے جائے کہ لگے की पता बादशाह प्याला वेख्या कीमती है तुसी सरकार ना फनाओ तुसी प्याला वेख्या है लेकिन बादशाह नहीं वे ख्या। मैं मैंख्या है ایک پیالہ ہے۔ ایاز دی جانوی ترے نام تے خوربانے تو حکم کر میں جان دے دے مو اے پیالے دی قدر نو جانن والے نے پر بعد شادے حکم دی قدر جانن والے मैं बादशाह प्याले वाल नहीं तक गया मैं बादशाह प्याले नु इस वस्ते पसंद नहीं किया जो मेनू प्याले प्यार है ना, ना मैं पसंद कर दस اس بار کے بادشاہ پیالہ ہے لیکن جد شاہ چنگا نہیں لگتا پھر میں پیالے کا کی کرنا بچا کے پیالہ توڑ دیا گا پر بادشاہ مار سکے حکم داری جان دینی ہے رکھا در بولو سبحان اللہ. سونیا مولا روپ سرکار اگو مشال کی مداحت کر درکے کا رب کری و انسان تین کہ دھوکے چا جائے تیرا رب یعنی کہ مطلب وہ انسان آ رب تینو نائب بنایا ہے خلیفہ بنا جائے نیابت عزت دے کے تین فرشتیاں کو سجدہ کرا جائے تین دنیا تک کیوں کہ میری تابیداری کر میری بندگی کر میرے حکم تے چل میرے حکم تے چل جتھے آ کھاں روک جا اوتھے روک جا جتھے آ کھاں ٹر پے ٹر جا جتھے آ کھاں جان لے لے اوتھے جان لے لے جتھے آ جان دے دے اوتھے دے, دے, دے. اے نو دنیا تے محمود پیالہ ہے اے دنیا محمود دا پیالہ ہے وزیر بن کے نظر پیالے تے رکھ لیے دنیا رب بڑھائی ہے دنیا رب کی ہے دنیا رب کی ہے جڑا بندہ دنیا, دنیا, دنیا, دنیا, دنیا, دنیا نار پیار کرے رب دی خاطر جب رب کا حکم آوے آشق ڈب کا بن جائے جہاں دنیا بچی وگ پیالے ہی رہ جاوے مالک دے حکم تک نہ پہنچے او آشک نہیں بن سکتا میرا فاسق بن جا انشاءالا تنکیڑی شید ہوکے جب آجائے یہ دنیا رب دی ضرور ہے لیکن دنیا نو جدو فرماوے ایتھے راکھلائے ہیں وہ تھے راکھلائے ہیں جدو رب دا حکم آوے پھن دے ترور دے پھر کوئی پیر باہو برگاہ کھلا ہوے جڑا بولے اے دنیا رن ہے bang O te tar kandhi te قدر, قدر, قدر, قدر تے, تے, نبی جلو دنیا کے حوصل جے وہ دنیا اتری جے تسا امتحان وے تسا امتحان جے بادشاہ دے امتحان وج دے تے بادشاہ امتحان پہ دے کیڑا کہا پیالے نال <سؤال> پیار کر دے کیڑا کہڑا مالک نال پیار کر پر دو حسین میں رہی شوخیاں نو حسین میں رہی شوخیا نو عشق میں رہی کربیاں نو غزی نبی کی تڑپی رہی نو خسین نبی کی رہی شک بنیا شی بابا فرید دنیا نو دنیا نلال چلا کارٹ کی روٹی بنا دن تھلے دے بنے لے دنیا کھا لے مالک دے دان نے مالک خدر دان نے پتر فوت ہوئی فرمایا جاؤ دفنا دے وہ جلالا پڑا میں فرید کا پر میرا رب نہ سرکار <سلام> پتر جمے ایکو ایک پتر جمے آپ نو آن مبارک دیتی پتر گو دا جائے آپ گو پتر نو تک تکیا چکیا تڑیاں رب دی جے تیرا اینو میرا نائب تے وارس بنا دے جے تیرا تابیدار نہیں میرے تئی چک لے میرے انج کے پتھر تارس کی لوڑ پی جان دے دے پاتا جان دے دیتی ہے کوئی پتر چویا کوئی وارث نہیں بنیا کوئی آپ نے اپنا وارث نہیں چھڑیا روحانی گھر نہیں پیا کر خونی وارث کی گل پیا کرنا روحانی کرما والے سید مرگے بنا توجہ کیوں ربھی دنیا دی محبت ایم والے مال تھوڑی اولاد حلا کر دے سونے ہلاکت کی ہے ہلاکت گیا بربادی لیادا خبردار جدو شیر ربانی نکل ماری ہے پتر میں اولا دکھنا جے تیرا چابےدار ہو میں اے یہ پیار جے تیرا کراگا جی تر تیرا دار تیری نسبت کی وجہ تو پیار کرانگا جی سونے تر تابے دار نہ ہوسا پیالے دی قدر کی جاننی ہے ساڑی مالک نار لگی ادھر سونے گل واپس لیا آخری دس منٹ چ ملے جی پوری گل کر مولا تالا نے انسان واسے رکاوٹ رکھے رکاوٹ رکھیں پیدا کیا انسان کو ارے در دل کے واسطے درد دل کے واشتے طاعت کے لیے کچھ کمی نہ تھے کرو بیان بادت واش تے رب دے فرشتے تھوڑے فرشتہ رکاوٹ کوئی نہیں وہ تابے دار نے راوت فرید گیا دا علی ہزری دے ورگیا رستے بڑیاں رکاوٹ نے در سب تو روکاوٹ بن کے لمبے واسطے چھٹی دے دے کالا اندر مین عرشے واسطے چھٹی دے دے پر دے دے میلا دے دے جا نہ چھٹی گو پاک مار دبی اگوئی تھی لأقعدن لهم صراطك المشتقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شبائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين شتين ملقي كان لقيا المشتقيم ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾਰਾ ਡੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧਾਰਾ ਡੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣੇ ਫੁਮ ਲ ਐਤਿਨਹੁਮ ਮਿਨ ਬੈਨ ਅਯਦੀਹਿਮ ਵਮਿਨ ਖਲਫਿਹਿਮ ਵਾਂ کہ لگا شیطان رب کریب کی بارگاہ چھٹی گایب اگوں دیا کدے پچھوں دیں سجو آوا گا کبیو آوا گا چار تفرو آوا گا کرنا کی ہے وہ لا جم شا گیری مولا سوڑیا, تو شکر گزار گا شکر کی رب نے نعمت عزت دیتی ہے خلافت شکر گزار کیڑا ہوتا ہے رب نے اوجڑی نیابت واری عزت دیتی ہے خلافت واری عزت دیتی ہے شاریاں تو اتلا مقام دیتا ہے اتلا ترجہ دیتا ہے ون جیڑا تابے دار بڑھتے کھڑا روے گا فرشتیاں بانگ نفس دی رکاوٹ ہوئے گی شاوت دی رکاوٹ ہوئے گی تیک دی رکاوٹ ہوئے گی دنیا دی رکاوٹ خون دے رشتیاں دی رکاوٹ دیاں پتراں مال دولت دنیا دی رکاوٹ ہونی اے کتو شیطان کਮੀنا کدی سجے او کدی کھبیو کدی اگے کدی پیچھےو ہر پاسوں آں گمراہ کرے گا گمراہ کرے گا یعنی کی مطلب ہن شکر گزار کیڑا بنے گا جیڑا رب دی نعمت مطلب دا قدردان رہے گا میرے رب کریم مینوں ادا نائب بنا اے شیطان دے آکھے لگنا میرا کام نہیں رب رحمان دے آکھے لگنا ہی میرا کام لیڑا یہ نیابت بچاوے گا خلافت بچاوے گا اگر رب دنال تعلق جوڑ کے رکھے گا رب نال میں گواوے گا اور رب دی محبت دا قدردان ہوے گا تے جڑا دنیا دے اوترے مال پیچھے رب دی نیابت چھڈ دے وے جڑا دنیا دی مڈی پیچھے رب دی خلافت چھڈ دے وے جڑا دنیا دی حسن خوبصورتیاں کوٹیاں گڈیاں کاروبار دے پیچھے مال متا دے پیچھے ا دے رب دی تابیداری چھڈ دے وے گا ہن او رب دا نام شکر ہے او اے درویش اے درویش اک پاسے مثال صرف دے ایک پاسے پیا ہوے سونا دوسرے پاسے ہوئے پاس پیوے روڑی دا گند سونا ایک بندے ملے روڑی ناجہ بھی کے کے اروڑی دے مبتلا ہو جائے سونے نروڑی کے عشق کے مچ مبتلا ہو جائے ایماندار دسیا جائے ایماندار ایمان دسیا جائے وہ سونے کا قدردان نیابت کے خلافت رب کی پیش اپنی اے سب تو وڈی تے اعلی نعمت سی رب کریم اے بھی دے دیتی ہے ربافت نا مت اس مان خدرا بن گیا ہے جدوی قدر نہیں کی رب ونڈ کی رب ونڈ ਕੀਤੀ। دنیا و لیا ہے رب ترما دے ہلکا الانسان ماں رکھ رب کریب وہ انسان تین کس دھوکھے بچ پایا تیرا رب بڑا کریب امام, ور کے دتے سن، امام پاک دے سنبر عطا فرمائے سن سوال نے راہبر بنا کے बोलो बोलो ये नचो पू पता پر ناچ ڈانس گانے باجے بے کام شیتانی کیوںکہ رحمان خیرت والے شیتانتہ سونے جن لا لیا پیار تین گھنٹیا فل ہندو فلم جی مسیح بہتے ہاں اللہ جب نبی کرے گا تے بغیر حکمت تو نہیں کنجر ٹی وی پی وی گھر ٹی وی گھر ٹی وی ہندو پیا بت ہات بن کے ٹکر ہندو مندر مندر ٹی وی ٹی وی مسلمان در بچ سپیکر اچی آواز آواز مسلمان گھر رام رام رام وی جلا جے گھر اللہ اللہ آواز آ سن اگریز نے چکنے والی مشینری دا کے گھر رام رام کرا جلا ہسن دے اے اے اے اے گزری, گزری وے ہوئے عمر بندے تھی ای گزری جی پانی وجی پتہ سا جت پرت نہک پاشا مالک تی لکھا مگشی مگشی ہوئے مالک تین ના માસા વા دنیا اوترے نال جڑیا او ادھر دیکھا اے میں ایکو گل پوچھنا تہاڈے کول ایمان نال دسیا جی ایکاں مذہبی طبقا مذہبی طبقا بلا تفریق گل پ کرنا مذہبی طبقا جنہاں دی اے آواز ہے طریقے کسے دے وکھرے ہو سکدے نے انہاں ہر اکوں اختلاف ہو سکدا ہے لیکن ہر مذہبی دا مطالبہ ایکو ہی ہمیں پاکستان میں نظام مصطفی چاہیے پر ہے تو ہونا ہے. توجہ. ابلیش اور ابلیش دی روحانی اولاد یہ Oh, نفسانی جمہوری کی کہیں نفس گن لائے کتنے نفس برائی نے راضی نے برائی والے برائی والے بہتے ہو گے تو جدو نفس گنے جوٹ وا دے ٹھیک ہے یہ نہ تے شراب کوئی پیوے پیا کوئی پابندی نہیں بہتے ہو گئے بہتے ہو گئے کرارے بہتے ہے مسلمان کرار دیوا کے حق میں ادو کا مسلمان سن پھر بہتے ہو گئے کافر کرار دیوا والے ادو کافر ہو گئے میں رتے میں ر بندوک چانتے آیا خبردار ملک دے اسلامی قانون جی سے کوئی کوئی کرے گا ابھی ایٹم والے بن گئے فوج والے بن گئے اصل والے بن گئے ہوں تو کسی کو نہیں نا ڈرنا چاہیے جی اساں ہے رسول اللہ نظام مستقفا نافذ کرنا چاہیے کرنا چاہیے لیکن کون ہے جب مذہبی طبقے کے مقابلے مذہبی حکومت نہیں آنے دیں گے مستفا نافذ نہیں ہوگا ہم جمہوریت کے پابند ہیں ہم جمہوریت کے اوپر راضی ہیں یہی جمہوری نظام چلے گا اسی کو مستحکم کریں گے وہ درویخ جڑے مولوی جا کر مطالبہ کرتے وٹے مارن پورش مولوی ادر کراانداری دسیا دے خلاف فوج یا کلما پڑھنے والوں کی کلما پڑھنے والوں کی دے. اسمبلی دے بلے والے کتے والے بلے والے پڑھن والے کلما پڑھنے والے <تصفال> دسو اسلام, اسلام نفاظ کوئی کوئی اگر فوج مارشل دہ دہ سال بارہ بارہ سال حکومت کر سکتی تکیا فوج مارشل اللہ لا کے نظام مستفا نافذ نہیں کر سکتی بولتے نہیں بول دے بول دے دے ناستے ناستے ناستے کی کیوں نہیں کر دے؟ کیوں نہیں کر دے؟ کہ جمہوری نظام دنیا لٹی جاؤ، جاؤ، پیتی جیز جنا بے رضا جائز دل کی شراب جائز چرس جائز افیم جائز دلتا خون دا ہو گیا سڑک کے گولی مار کے قتل کرتا ہے دہشت گردی کا میں پوچھتا ہوں جب اسلام کے رستے کی رکاوٹ کوئی سکھ خطری نہیں تو پھر اسلام کے رستے کی رکاوٹ یہ کلمہ پڑھنے والا کیسے بن گیا فرق دے لبرل کی فرق نظام مستفا دا مطالبہ کرشتفا کی مخالفت کرقا مولویاں نے تعلیم کہ مولویاں تعلیم کہ قرآن پڑھتا مول بھی بن کہ قرآن پڑھیا بغیر ہی سولہ سال مسلمان کدے ان فون کرتے آخیا جی تو یار میرا ابا فوت ہو گیا جناد کدے ان عالم صاحب مسئلہ دسی میں گسے بار بیٹھا کر رہے ابھی عالم نہیں بنے عالم کسے کہتے جو علم والا ہو عالم کسے کہتے ہیں تو سولہ سالوں بڑے لگتا رہا جی عالم نہیں بنے کو نمل یونیورسٹی کا چیئرمین ساری زندگی تعلیم علم خلاف پرچہ کرا دے نا کپتان دیکھو جی سولہ سال پڑھن تو بعد وہ عالم نہیں بنیا نہیں بنیا یعنی کی مطلب ہے غیر عالم غیر عالم کسی کہتے ہیں جس کے پاس علم نہ ہو یعنی وہ جاہل ہوتا ہے جس کے پاس علم نہ ہو وہ جاہل ہوتا ہے جاہل ہوتا ہے پتہ لگیا بھئی سولہ سال کپتان صاحب بڑے میں لگتے رہے جو عالم نہیں کہہ سکتے مولویوں کو اٹھ سال جا کے سال بعدوں ہوتا ہو باب باب خیر جی 16 سال علم لیا تو عالم نہیں آخر مطلب ہے سکول پڑھایا ہی نہیں مدر شاید پڑھایا جا مڑے کپتان صاحب بھی آخر اللہ رینک کلب تھوڑے نمبر آنا کہ بہتے نمبر والا تھوڑے نمبر لو کلاس کا ذہیر ہوتا ہے یا خرچ ہوں بہتے کون لڑا ذہین پتہ لگیا یہاں دیا کلاسوں میں پڑھ کے جڑے زہین بن کے فوج کے سربراہ بنے پوس کے سربراہ بنے حکومت کے وزیر دے مشیر بنے وہ ایسے سربراہ پتا لگوک ختم ہو گئی. کو علم ہے. کو علم علم قرآن حدیث والا آیا مولویا کو جن خورآ بھی تعلیم لمان جی رسول دے نظام وفادار کھڑا کے نہیں جن قرآن بھی تعلیم لئی وہ رسول وفادار کھڑائے جنہیں انگریز دی تعلیم لئی اور انگریزی جمہوری نظام وفادار کڑوتا جی جلسے دے پولیس والا پتر جہاں وہ لگ جائے پولیس لاٹھی لڑ بھی مولوی آڈر آ گیا بجا دو کٹو مارو ان ہے باہ یا تو ٹور جا نہیں تو پھر ڈانگا آدی اٹھیں چر آئے ابے کا وفادار نہ جناب دشمن کس بنایا ہے یہودی تعلیم لانتی نے جس لانتی تعلیم دے چکر دیکھ تھی پتر آدھی عزت ن بھی در بدر پر بے بنایا نقش لینکیادکیا نانکیا پر مینو یہ سمجھ نہیں آئی بھائی یہ جا پینٹ پا شرٹ پا ٹائی پا کڑوتا ہے ان کا نقش لین نانکے پاس کیا خدا کی کسمے خدا جب دین لیتا ہے تو اکلیں چھین لیتا ہے زندگی پتا لگا جی نے وہ قرآن بھی تعلیم لے کے دردیش میں ایک گل نکی جی پوچھنا کدے مولوی صاحب نے بھی دیکھا جائے بھی قرآن نو بغیر, بغیر وز بالا بے وزو ہاتھ لوائی کھڑے ہو پوچھیا پوچھا ہونے اج وجو نہیں پوچھنے جی کسی آن شکایت لائی ہوتا یہ اڈی سکی رہ گئی ہے تو نہ آخو چلو کوئی گل نہیں قرآن دیکھ کہ پڑھن دی پڑھ لے کدے ویکیا جائے مولوی صاحب اچھا ہوں میں دوسرا سوال کرنا بھی کدے اسکول بھی دیکھا جائے بھی پروفیسر ماسٹر پوچھ رہا کرتے آیا ہے کہڑا نہیں کرتے آیا کی قرآن نو رحمانی نو نو نورانی تو پہلے وزو کا بل سکھا دے, دے. ماسٹر ایم اے اسلامیہ تک کی جاوے لیکن ہالے انہیں وزو کا ایک بار بھی نہیں پوچھا خیر چکر کی روڑا کی قرآن, قرآن بندہ بھی قرآن دی قدر رب دے یا بار اے قدر جاندل والا سکول جدے گا قدر دانگریز کا تعلیم ہوئی وکری ہوں سکھ نو روکنے آن کی لوڑ نہیں خطری نوکر آن کی عیسائی روکنے آن کی لڑ نہیں چہودی گولیاں بھی نے قتل بھی جا ہے آشو گیس بھی سٹی جاتی ہے پابندیاں بھی لائیدا بھی لائیے ہر غیرہ والا بندہ یہ چاہے گا کجرا سے پابندی لگ جائے لیکن کجرا تے پابندی لاؤن کی بجائے ہمارے کپتان صاحب خود سین ماہ کھول کے دے رہے ہیں مالویا کے درشن سے پابندیاں مسیتوں سے پابندیاں سپیکر تاب پابندیاں ہر شایتے لگیا بجا راز کیے کیونکہ کپتان اور رسول اللہ بھی فرمایا خودی کھیلو پتہ لگیا یہ کپتان کے پاس فیض جو ہے یہ انگریزی ہے رب کا فیض رسول کا فیض جدو رسول دی تعلیم والا فیض نہیں ہوگا انہیں آپ ہی پھر یہود یہو داہنا ہے رسول دے داہوں تورنا ہے سونے پتہ لگیا پتہ لگیا سانو ساندی دنیا نے سڈے نفس نے سڈے شیطان سانو شیطان کمی نے ملغون نے دھوکھے مبتلا کیتا ہے رب سونا پوچھتا پیا کہ پی اللہ یا, یا انسان کابے ربل کریم کوئی انسان آ تین کہہ دھوکے چ پایا تیر رب یہ کریم تینوں سونا بناوے تیرے باپے آدم ن سجدے کراے سجے کرا کے وہی عزت دے جنڈے آسمان جڑا تیری عزتے آسمان چڑھا ملہ تیرے ابے کی عزت کا انکاری بن کے دشمن بنے تیرے ابے کا وہ رب لگ تو اس رب ہے جناب جٹ بندہ ہونے کی آخر کوئی گزرتا پیا ہو پتہ لگے دشمن ابا پاسا ابے والائی کڑوتا ہے ان ابا آخر فلاں دمکا نے سو سو فکڑ کڈے کیوں کیوںکہ ابے نڈ دشمن کڑوتا ہے آدم پاک لیکن اچھا رب دیا نعمت نہ شکر ہے بنے شیتان اکیاسی سی بلا جدو آخر شا کریم بہت شکر گزار نہیں پا تھوڑے تھوڑے ہی ہو اگو اے شیطان نے ترجمہ سنا اجازت چانا دا بولو اللہ <تصفيق> مولا سونا تو فرما رہے لمن تب ہمل امل ان جنم کم اجما شیطان جدو اے ہے نا شکرا بناو گا رب کریم کی فرما ہے من تابع عقا تیرے مگر چلے گا لا املا ان جہنم میں قم اجمعين جڑے جڑے تیرے پیچھے چلن گے تیرے ਨਾਲ شرار رنگ تیرے ਨਾਲ رڑا تے دو رخ نہیں سکتے ایک وعدہ کیتا ہے شیطان رب نالو ساکھیاں میں بندیاں نوں پھٹاؤں س دوسرا وعدہ کیتا ہے رب نے جڑے پھٹ گئے تیرے اکھے لگتے بندیا نو پا ربدے نہ شکرا بنا کیا رب بھی آنا وا پورا نہیں کرنا اللہ شانوں ہوں سانو کو عمل دی توفیق عطا فرما دے مقصود صرف سمجھانا ہوندا کوئی عادا نہ روب جھاڑنا مقصود نہیں ہے کچھ اللہ تبارک و تعالی عاد حبیب درشاد خان اس انشاءل ثواب دی محفل میں قبول فرما کے مرقومہ درجات میں بلند فرماویں مولانا صاحب ختم پڑھ سمجھ